سرد الانعام کا آخری رقو ہے بیسواں رکم شاد فرمایا وحادہ کتاب مبارکن اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی قرآن پاک یہ مبارک ہے بڑی برکت والی کتاب ہے اس کا دیکھنا بھی برکت ہے اس کا چھونا بھی با برکت ہے اسے پڑھنا بھی با برکت ہے اسے سمجھنا بھی برکت ہے سمجھ کر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے چھونے پر بھی ثواب ہے جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے اور جو سمجھ کے پڑھے حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں یہ دس نیکیاں ہیں بغیر سمجھے اور اگر سمجھ کے پڑھے تو اسے ایک ایک حرف کے بدلے میں وہ وہ نیکیاں ملیں گی جو حد و شمار سے باہر ہیں فت پھر تم اس کتاب کی پیروی کرو وہ اور ڈرو لال تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے انتقول ان نما انزل ضلع کتاب ولا تو فتح یہ قرآن پاک اربوں پر اس لیے نازل کیا گیا کہ مشرقین عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہی کتاب نازل کی گئی یہودی اور عیسائیوں پر اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایمان لاتے وَإن كنّا عن اور بے شک ہم تو ان یہودیوں عیسائیوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے نہ تو وہ ہماری زبان میں کتابیں تھیں اور نہ کسی نے ہمیں پڑھ کر سمجھایا تھا تو کل بروز قیامت تم یہ عذر پیش نہ کر سکو اس لیے اے کفار مکہ تم پر یہ کتاب قرآن پاک تمہاری زبان میں نازل ہوئی مسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اور عیسائی بڑی ہی بدبخت قوم ہے کہ ان پر اللہ نے اتنا فضل کیا توریت اور انجیل نازل ہوئی مگر انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی اور عرب کی سرزمین پر توریت یا انجیر کا نزول ہوتا تو ہم سب سے اعلی قوم ہیں ہم عمل کر کے بتاتے کہ کتاب پر کیسے عمل کرنا چاہیے یہ حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے مطلب کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے تو انہیں یہ بات یاد دلائی گئی کہ اب وہ کتاب آ گئی ہے اب تم اپنے دعوے کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ او تقولو لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَغْدَا مِنْهُمْ یہ وہی قول ہے جو وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ضرور ہم ان یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو اب کتاب آگئی اور تمہارا عذر باقی نہ رہا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی وہ ہدن اور ہدایت آ گئی وہ رحمتن اور رحمت آ گئی سبحان اللہ قرآن پاک میں ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اور یہ روشن دلیل ہے ایسی روشن دلیل کے جو اس پر غور کرے اس کے قلب کو بھی یہ روشن کر دیتی ہے فمن اور ممن کز دبا بھی اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے سب سے بڑا وہ ظالم ہے وہ سودا اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لے وہ سب سے بڑا ظالم ہے سنجز عن آیاتنا سوء العذاب ان قریب ہم ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں بیما کانو یس اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرا کرتے تھے ہدایت آ چکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مدرسے مکت المکرمہ ہے آپ درس حدیث حجاز میں دیا کرتے تھے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے روزے پر حاضری دیا کرتے تو آپ کو حکم ہوا کہ ہند جاؤ اور میری حدیث کی خدمت کرو تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں آپ کے روزے پر آتا ہوں ہند جا کر میں پھر کیسے آؤں گا یہاں پر اور بار بار آپ کی خدمت میں حاضری کیسے دوں گا تو محققین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ یہاں تم آتے ہو ہمارے روزے پر تم ہماری حدیث کی خدمت کرو وہاں ہم تمہیں اپنا دیدار کرانے آئیں گے تو آپ نے سو مرتبہ سے زائد محدثین بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی زیارت فرمائی بلکہ محققین کی ایک رائے تو یہ کہ شیخ عبدالق محدس دہلوی رحمتہ اللہ تعالی تعالیٰ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جو جو موضوعات ملے وہ تمام موضوعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے اور اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں آپ کا کہنا ہے ہزاروں معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے قرآن پاک کی ایک, ایک آیت معاوضہ کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کیا موت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ ایمان لائے گا یا وہ قیامت کے آثار کا انتظار کر رہا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر توبہ کرے گا یا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت وہ توبہ کرے گا اشاد فرمایا رونا کس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں اللہ اکا وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں ذرا غور کریں ہمیں سب پتا ہے ہم گناہ سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی کیوں نہیں اپناتے اب کس چیز کا انتظار ہے کہ ملکل الموت نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے اویاتیا رب کا یا اپنے رب کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اویاتی بعد آیات غبک یا اپنے رب کی ایک خاص نشانی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں خاص نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کہ جب قرب قیامت پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے یوم میاتی بعد آیات ربی کا جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے لا یون نفسا نفسن کسی جان کو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا لم تکن آمنت میں قبل وہ جان جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی تھی اب فرشتوں کو دیکھ کر ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہ ہوگا او کسبت فی ایمان یہاں یا مسلمان ہو مگر ایمان لانے کے بعد گناہی گناہ گنا کی یہ ہو تو فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہ ہوگی ایسے شخص کی جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی اب نیک بننا چاہے تو ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہے اب اب سوچیں کہ جب ملک الموت کو دیکھتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ملک الموت آنے سے پہلے کوئی وارننگ تو دیں گے نہیں کہ چار دن پہلے یا آٹھ دن پہلے آ کر بتائیں کہ میں آنے والا ہوں اچانک آتے ہیں بعض لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے سامنے ملک الموت آئے ہوئے ہوتے ہیں جب اس کی گردن دوسری طرف گر جاتی ہے اور اس کا جسم گرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اوہ اس کی تو روح نکل گئی تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہوں اور ہمارے سامنے ملک الموت آ جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آپ ان فرمائیے تم بھی انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ڈھیل ختم ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا اور موت کے وقت ہر کافر یہ جان لے گا کہ دین اسلام ہی سچا دین تھا اِنَّ دِينَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی یہودی اور عیسائی و کانو اور وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے لسم فی شعی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جہنم میں جانے کے خود اسباب کر رہے ہیں وہ نہ ایمان لائیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں ان اللہ ان کا معاملہ اللہ ہی کے شکر ہے فالو پھر اللہ تعالی انہیں خبر کر دے گا ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے کل بروز قیامت جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے تصورات کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اس کا اصول بیان کیا جا رہا ہے من ابل حسنتی فلح اشرو امسالیہ جو کل بروز قیامت نیکی لے کر آئے گا اسے ایک نیکی کے بدلے دس گنا ثواب دیا جائے گا یہ تو ایک ابتدائی مقدار ہے اللہ تعالی جس کے لیے چاہے بڑھائے گا اور ایک کے بدلے سات سو گنا ثواب دیا جائے گا اللہ یشا یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوگا اور جس کے لیے چاہے گا اسے ثواب میں اور بڑھا دے گا اور جو کوئی برائی لے کر آئے فلا جا مِثْلَهَا اسے سزا اسی کی مسل دی جائے گی یعنی اللہ کا کرم دیکھیں ایک نیکی کے بدلے میں ثواب دس نامہ امال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور کوئی ایک گنا کرے تو نامائے امال میں ایک لکھا جاتا ہے دس نہیں لکھے جاتے اب ذرا سوچیں اس کے باوجود کسی کی نیکیاں اگر کم ہوئی تو آپ اندازہ کریں اس نے گنا کتنے کی ہوں گی کہ نیکی ایک کریں تو دس لکھی جاتی ہیں گناہ ایک کریں تو ایک لکھا جاتا ہے اس کے باوجود اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو وہ کتنا گناہ گار ہوگا لا لمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے فرمائیے بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت عطا مستقیم سیدھے راستے کی طرف دیناً قیاماً سچا دین ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حنیفاً وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے دور تھے وما کا نا من المشرقین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے مشرقین مکہ کا رد ہے یہودیوں کا رد ہے عیسائیوں کا رد ہے کہ یہ تینوں گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے یہودی حضرت وزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور مشرقین مکہ تو کئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تینوں گروہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو فرما ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے اگر تم ان کے دین پر ہوتے تو شرک نہ کرتے قل اے محبوب آپ فرمائیے ان صلاتی بے شک میری نماز وہ نسخی اور میری قربانی و ماہیا اور میرا جینا وہ اور میرا مرنا لاہ غب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے یہ وہ آیت ہے جو قربانی سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو بتائیے کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے جس کی قربانی اللہ کے لیے ہو کیا وہ قربانی میں دکھلاوا اور نام و نمود کی خواہش کر سکتا ہے وہ تعریف کا خواہش مند ہو سکتا ہے جس کی نماز اللہ کے لیے ہو کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے کتنا پیارا درس ہے اس آیت کا تصور اور اس آیت کے معنی پر غور کرنا یہ قربانی کے کانسیپٹ کو فلسفے کو واضح کرتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے جانور ذبح کیا اور کھایا پیا اور ہم فارغ ہو گئے قربانی ایک کانسیپٹ ہے ایک نظریہ ہے ایک فلسفہ ہے کہ آج اللہ کے حکم پر جانور ذبہ کرنے کا حکم ہوا تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں تھوڑی سی مالی قربانی دے رہا ہوں اور جب میرے رب کا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی قربانی کے طور پر پیش کرنے کو تیار ہوں اپنا وقت دینے کو بھی تیار ہوں اپنی اولاد بھی میری نظر میں اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں رکھتی جس کا یہ نظریہ ہو کیا بتائیے وہ گناہ کر سکتا ہے لا شریک الح اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کا مد مقابل نہیں اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے وہ بھی کا اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا وہ انا مسلمین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا اسلام لانے والا ہوں مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کائنات میں سب سے پہلے ہوئی حدیث صحیح جو امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد محترم نے اس حدیث کو روایت کیا مصنف ابن عبد الرزاق میں تو آپ نے واضح طور پر اس حدیث پاک میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا تو ساری کائنات زمین و آسمان بعد میں بنے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں کل اے محبوب آپ فرمائیت اغیر اللہ ابغیر کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں رب کل شعین حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے پالنے والا ہے ولا تقسیب کلو نفسین اللہ علیہ جو جان برائی کرے گی اس کا نقصان اسی پر ہے اسی سے حساب لیا جائے گا ولا تز واضحت وزرا کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بت پرستی کریں ہمارے بتوں کو سجا کر لیں اور اگر کوئی گنا بھی ہوا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ گنا میری پیٹھ پر ہوگا آپ گناہ سے بری ہیں تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ گناہ جو بھی کرے گا وہ ضرور پکڑا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کوئی کرے اور اسے گناہ نہ ہو اس کا گنا دوسرے کو ہو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کاروباری معاملات میں کہ جھوٹ بول یہ نقلی کو اصلی بتا کر بیچ اور اگر بیٹا سمجھدار ہو کہہ کہ کہ ابا میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو باپ کہہ دیتا ہے تو جھوٹ بول لے جو بھی گناہ لکھا جائے گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ بیٹے نے جھوٹ بولا تو اسے جھوٹ کا گناہ ملے گا لیکن چونکہ باپ نے ترغیب دلائی تو باپ کے ناما امال میں بھی جھوٹ کا گنا لکھا جائے لیکن بیٹا بریو ذمہ نہیں ہو سکتا اس طرح جس کے کہنے پر جتنے لوگوں نے گناہ کیا اور اگر گناہ جاریہ اس نے شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی گنا کا سلسلہ جاری ہے اور گناہ کی راہ پر کسی کو لگا دیا ناجائز بزنس کی راہ دکھا دی تو جب تک وہ گنا کرتا رہے گا قبر میں بھی اس کے ناما امال میں گنا پہنچتے رہیں گے لیکن گناہ کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی ثُمَّ إِلَىٰ غَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَ لِفُودِ پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام باتوں کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وہی ہے ذات جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ کیا یہاں خلیفے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے لوگ چلے گئے ہم ان کی جگہ پر ہیں جس طرح وہ چلے گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے پھر ہماری نسلیں یا آنے والی قومیں وہ ہماری جگہ ہوں گی ہو سکتا ہے کسی کا بنگلہ اور کسی کا بینک بیلنس وہ موجود رہ جائے اور وہ چلا جائے اب دوسرا اس کا خلیفہ بن جائے نائب بن جائے وارث بن جائے تو یہ تو دنیا کا نظام ہے لوگ چلے جاتے ہیں پھر آنے والے اس چیز کو سنبھال لیتے ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ نکال لے سے باغ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مال جو اس کا اپنا ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ کسی دوسرے کا مال وہ زیادہ پسند کرتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں دوسرے کے مال کو ہم کیوں پسند کریں گے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کو پسند کرتے ہو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا جو پہنا اور پرانا کر دیا اور حقیقی مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا اور جو مال تمہارے پاس موجود ہے اور تم مر جاؤ تو وہ مال تمہارا نہیں وہ تو وہ رسر کا ہے تو جو لوگ بینک بیننس جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ در حقیقت اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی تیاری کر رہے ہیں اور مالی حقوق اگر ادا نہ کیے تو کل بروز قیامت گرفت ہوگی ورفع بعدكم فوق بعد درجات اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجے فوقیت عطا فرمائی یہ دنیاوی اعتبار سے ہے شکل و صورت میں حسن و جمال میں مال دولت میں عہدے منصب میں عزت و شہرت میں عقل و فہم میں یعنی کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض کو فوقیت ہے کسی پر نعمتوں کو ظہور زیادہ ہے کوئی کسی فیلڈ میں آگے ہے یہ مختلف درجات ہیں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی تندرست ہے کوئی بیمار ہے یہ نعمتیں الگ الگ دی گئی کیوں دی گئی کم فی ماں کم تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے آزمائش فرمائے ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں آتا کی اب دولت مند ہے اس کی آزمائش ہے وہ دولت کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں وہ دولت کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں وہ غرور و تکبر میں تو نہیں آتا شکر کرتا ہے غریب ہے تو اس کی آزمائش ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ حرام کی طرف تو نہیں جاتا وہ غربت کی وجہ سے کفری کلمات تو نہیں بک دیتا وہ غربت کی وجہ سے ناشکری تو نہیں کرتا یہ انسان کے امتحانات ہیں غریب کو مال لے کر امتحان میں ڈالا گیا پر امیر کو مال دے کر امتحان میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے ان نوبا کا سرعلی بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے وہ ان لغفور غفور اور بے شک وہ ہی بخشنے والا مہربان ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی کی رحمت کا ذکر ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سورت الانعام سمیت تمام سورتوں کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرما اور اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق